الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف اما بعد آج بھی ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور یہ بھی درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی ہوگا اور یہ اللہ کے رسول کے متعلق یہ چوتھا درس ہے آج کے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ذکر کیا جائے گا یعنی ہم لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے ہم لوگ اگر اللہ کے رسول کے حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح ادا کریں اور کس طرح ادا کرنا چاہیے اور یہ ساری باتیں ان کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر بہت سارے حقوق ہیں اس میں آج انشاءاللہ اہم حقوق ذکر کیا جائے گا اور یہ تقریباً نو حقوق ہیں میرے حساب سے میں نے جمع کی ہے تقریباً نو حقوق ہے ورنہ اور تفصیلیں اگر دیکھا جائے اور الگ الگ مسائل کیا جائے تو بہت زیادہ ہے لیکن نو اہم حقوق ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے اللہ کے رسول کی سیرت کے متعلق درس کیا گیا پھر اللہ کے رسول کی دعوت اور نبوت کے بارے میں پھر پچھلے درس میں اللہ کے رسول کے معجزات کے بارے میں بات ہوئی تھی اور آج یہ چوتھا درس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے اللہ کے رسول عام انسان نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کے لیے کوئی عام انسان نہیں اور اللہ کے رسول کے الگ خصوصیت ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ایک جز ہے دین کے ایک بڑا جز ہے اس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان مسلمان بننا چاہتا ہے جنت چاہتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول کے حقوق کے ہمیں دینی چاہیے یہ حقوق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور ان کچھ حقوق کے بارے میں تفصیلات اس میں زیادہ کریں گے اور کچھ حقوق کے بارے میں مختصر انداز سے ذکر کیا جائے گا اور کچھ حقوق کے بارے میں الگ الگ درس ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ کچھ حقوق کے بارے زیادہ بات کرنی پڑے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا حق اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ ہم لوگ اس پر ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول وسلم پر ایمان لانا یہ بہت ہی بڑا بہت ہی اہم رکن ہے اور اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے شہادت میں ہم لوگ دو کلمہ ایک کلمہ پڑھتے ہیں اشد اللہ الہ اللّہ و اشد اللہ محمد الرسول اللہ یعنی میں ایمان رکھتا ہوں گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم حق یہ ہے کہ ایمان لانا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور قرآن اور سنت میں اور علماء کی جماع سے یہ دلیل موجود ہے اللہ کے اللہ سال قرآن مجید میں کئی جگہ یہ ذکر کی ہیں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ سہایت اور دوسرے میں فرماتے ہیں تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو نازل کیا گیا نور سے مراد قرآن مجید ہے اور اللہ فرماتے ہیں آمنوا ثم لم حقیقت میں مومن لوگ وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر اس میں شک اور ریبہ نہیں کرتے ہیں یعنی مکمل ایمان لاتے بنا ادنا شک اس کے علاوہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں یہاں مثال کے طور پر اور یہ کچھ دلیل ذکر کیا جاتا ہے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حکم دی اور اس کے بغیر اگر کوئی شخص رہتا ہے اور ایمان نہیں لاتا تو مسلمان نہیں ہے جاننا کہ مستحق ہے اللہ کے رسول ہیں حضرت ابیرک حدیث ہے نفسی بیدے کہ میری بے بے اس ذات پر قسم ہے جس ہاتھ پر میری جان ہے لا یعنی اللہ پر قسم ہے سرانی کہ میری بارے میں میرے بارے میں اس امت میں کوئی فرد یہودی ہو یا نسرانی ہو یا کوئی اور ہو اگر وہ میرے بارے میں سنتا ہے پھر ہم پر مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے نہ اس پر ایمان لاتا جو مجھے دیا گیا ہے اللہ كان من اصحاب نار جہنمی بنے گا اور یہ حدیث مسلم میں ہے دوسرے حدیث اللہ کے رسول ہیں ابن عمر کے محمد الرسول اللہ وہ قیم الصلا و اتزا <الزكاة> عناق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان لوگ سے لڑائی کروں جہاد کروں جب تک وہ لوگ ایمان اللہ پر گواہی نہیں دیتے ہیں ارے اللہ حدم اللہ شریک پر گواہی نہیں دیتے ہیں نہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول ہوں اور نہ ہی اقدامات پڑھتے روزہ نہیں رکھتے تو جب تک میں ان لوگ سے جہاد کروں گا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے معنی کیا ہے کہ ہم لوگ ایمان لائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اور نبی ہے اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے تمام انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے اور یہ خاتم النبیین ہے اس کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہے اور ان کو بہت سارے معجزات دی گئی ہے اور اس میں اہم معجزہ قرآن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ میں کوئی کمی نہیں کی ہے یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہی حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے یعنی دعوت اور تبلیغ کے کاموں میں اللہ کے رسول غرضی نہیں کرتے تھے تو اس پر ایمان لانا یہ سب سے اہم حق ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے میں اس طرح ایمان لائے تو یہ اللہ کے رسول کے پہلا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا حق کیا ہے تعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعت کرنا یعنی ایمان لانا کہ اللہ کے رسول نبی ہیں رسول ہے یہ کافی نہیں ہے بلکہ یہ تو اہم ہے لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول کی تعت بھی کرنا چاہیے ورنہ بہت سے لوگ یہ ایمان لاتے کہ اللہ کے رسول نبی ہیں لیکن تعت نہیں کرنا چاہتے ہیں اب دیکھو گے بہت سے مسلمان بلکہ عرب لوگ مکے والے عقیدہ دل میں رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول نبی ہیں لیکن ان کی تعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ انکار کرتے تھے زبانی انکار کرتے تھے اور طاعت کرنے سے یعنی پیچھے ہٹتے تھے تو اس لیے دوسرا حق یہ ہے اور ضروری ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کرے اگر دیکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و کئی جگہ تعات کرنے کے حکم دی ہے ایک جگہ نہیں نہ دس جگہ نہ بیس بلکہ تقریباً تیس تینتیس جگہ میں اللہ سبحانہ و اللہ کے رسول کی تعداد کرنے کے حکم دی ہے ایک نہیں تینتیس یعنی تیس سے زیادہ اللہ کے اللہ صبح حکم دی ہے اور اس کے معنی کیا اس کے معنی کیا یہ ہے کہ انسان اس کے بغیر نجات نہیں پا سکتا ہے اس کے بغیر مکمل مومن نہیں بن سکتا ہے اللہ فرماتے پرماتے الگ الگ انداز سے نان اللہ نے حکم دی ہے اللہ پرماتے اللہ و رسول اے ایمان والو تم لوگ اللہ اللہ کے رسول کی اطاق کرو دوسرے آگ میں واطع اللہ و رسول اور اللہ اللہ کے رسول کی اطلاق کرو شاید تم لوگ پر رحم حاضر کیا جائے اور آئے ہے قل عطی اللہ و الرسول میں رسول فقط اطاع اللہ جو اللہ کی اللہ کے رسول کی طاق کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی بھی تعت کرتا ہے اور آیت میں یہ بھی ہے وہ میں رسول اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے اس کو لے لو وہ پنت ہوں اور جس چیز سے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ اور اس کے علاوہ قرآن میں بہت سے آیتیں ہیں اس اذا اللہ لما ادا اور اس کے علاوہ بہت سے آئے ہیں تقریباً تینتیس جگہ میں یہ ذکر کیا گیا جیسا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اور گننے کے بعد یہ ہی پتہ چلتا ہے حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو حدت ابو وغیرہ کی حدیث کلو امت الجنہ میرے سارے امت والے جنت میں داخل ہوتے ہیں جنت میں داخل ہوں گے علام سوائے وہ شخص جو جنت جانے سے انکار کرتا ہے یعنی جانے نہیں چاہتا ہے صاحب اکرام تعجب کی اللہ کے رسول کون جنت نہیں جانا چاہتا ہے کون پیچھے ہٹے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی حقیقت زبان سے انسان نہیں انکار کرے گا اپنے عمل سے کرے گا اللہ کے رسول نے بتائی ہے من اطوانی دخل الجنت جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا وہ من آسانی اور جو میری ناپرمانی جو کرنے والا شخص وہ جنت نہیں جانا چاہتا جنت جانے سے انکار کرتا ہے تو یہ حدیث بالکل واضح ہے یہ حدیث بخاری کے رواج ہے ابو وہ رکھے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اطاعنی اطاع اللہ تو جو میری اطاعت کرتا ہے تو اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی ہے امن عصانی فقد آص اللہ اور جو میری نافرمانی فرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اصل اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کی تاب ہیں اس حدیث میں اگر ہم لوگ عقل لینا چاہتے ہیں تو یہ الٹا ہونا چاہیے اللہ کے رسول کو اس طرح کہنا چاہیے جو اللہ کی تعت کی وہ میری تعات کی لیکن اللہ کے کی رسول کیوں اپنی اطاعت پہلے رکھی ہے کی کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی تعات کرنے کے دعوت سب کرتے ہیں یہودی لوگ بھی کرتے ہیں عیسائی لوگ بھی لیکن اللہ کے رسول کی تعات کرنے سے اکثر لوگ کار کرتے ہیں یہودی نصرانی ہندو لوگ نہیں نئی کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے دوسرے ہم یہ ہے اللہ کے رسول اشارہ کرتے ہیں جو سنت سے ہم لوگ کے جو دین کے مسائل سنت سے ثابت ہے وہ قرآن سے زیادہ ہے یعنی اگر کوئی انسان مکمل اللہ رسول کے رسول کی سنت کی اتباع کرتا ہے تو اللہ کے رسول اللہ سبحانہ کی اطاعت کرے گا کیونکہ علما کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی جو نسبت ہے ایک دوسرے سے تین طرح ہے یا تو قرآن یا تو جو سنت میں اللہ رسول کے رسول کی جو حدیثوں میں ہیں. یا تو قرآن کی مکمل تصدیق کرتی ہے وہ باتیں جیسا کہ قرآن میں جو حکم ہے وہی اللہ کے رسول نے حکم دی ہے یا تو یہ سنت قرآن کی اجمالی اور عام جو الفاظ ہے اس کو ترجمہ اور تشریح کرتا ہے آپ دیکھو گے قرآن میں ہے نماز پڑھو لیکن کہیں نہیں ہے کہ ظہر کتنا پڑنا ہے اثر کتنا پڑھنا ہے تو اس لیے حدیث میں وضاحت ہے اور بہت سے تیسرے قسمیں بہت سے مسائل قرآن جو سنت میں ہے وہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمائی بہت سے مسائل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ یہ بتاتے یعنی لین دین کے مسائل میں اللہ کے رسول وسلم نے بتائی کہ انسان اندازے سے کوئی چیز نہیں خرید سکتا ہے جیسا کہ کوئی سامان ہو انسان کسی درخت میں جو پھل موجود ہے و اندازے سے خرید لے نہیں جائز ہے تو حدیث میں اس کی وضاحت ہے تو اسی لیے سنت میں زیادہ مسائل ہے تو گویا کہ جو مکمل سنت پر اطفاق یعنی سنت پر عمل کرتا ہے تو ضرور وہ اللہ کی بھی کرے گا اور علماء میں اتفاق صحابے کرام میں اور باقی علماء میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے اطاعت کرنے والے تو سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہر مسلمان یہ کہتا کہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں آپ حقیٰ کی جو صحابہ کرام کو گالی دیتے شیعہ لوگ آپ ان سے پوچھو تو وہ بھی کہیں گے میں اللہ کے رسول کی تعار کرتا ہوں اگر آپ قبر میں جانے والے اور جو چادر چڑھانے والے سے پوچھو تو وہ بھی کہیں گے قادیانی لوگ بھی کہیں گے تو اس لیے صرف باتوں سے کہنے سے فائدہ نہیں ہے بات سے صرف کوئی کہے کہ میں اللہ کے رسول کے متعیح ہوں کافی نہیں بلکہ اس کا عمل دیکھا جائے گا کہ اس کی عبادات اس کے معاملات اس کے اخلاق اس کی تہذیب کیا اللہ کے کی رسول کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں اور جو عمل کرتا ہے کیا وہ دریل کے ساتھ کرتا ہے کہ صرف نقل اور یہاں وہاں کی تقلید کرتا ہے آپ مسلمانوں میں دیکھو تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے متبع ہوں لیکن عمل میں دیکھو تو دیکھو وہ اللہ کے رسول کی مطیع نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا طریقہ رضوع کرنے کا طریقہ سکھائی وہ قرآن اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے سب منقول ہے ایک ایک فعل بھی منقول ہے لیکن بہت سے مسلمان وہ حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں الگ انداز سے پڑھتے ہیں جب کو کہ نہیں یہ سنت ہے کہیں یہ کہ کیسے سنت ہے حدیث ثابت کرو تو نہیں ثابت کر سکتے تو اسی لیے علماء کہتے ہیں مطیع شخص وہ ہے جو اس کا عمل اور قول سب اللہ کے رسول کے مطابق ہے صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی طاق کرنا عبادات میں ضروری ہے عقائد میں ضروری ہے, میں ضروری ہے عقیدے کے مسائل میں یا عبادات کے مسائل یا اخلاق کے مسائل یا معاملات لین دین کے مسائل سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے اگر کوئی انسان مکمل اپنے سارے اعمال اللہ رسول کے رسول کی طرح رکھتا ہے تو اس کو مطیع کہیں گے اور جو اپنی مرضی سے کچھ جو پسند ہے وہی لے لیتا ہے اور جو پسند نہیں ہے اس کو نہیں لیتا ہے جب کوئی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول کے سنت کہتے ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے لیکن میرا مذہب یہ ہے ہم لوگ کے گاؤں والے یہ کرتے ہیں ہمارے خاندان یہ ہی کرتے ہیں میرا عالم یہ کہتا ہے یہ ساری باتیں اگر حدیث کے سامنے کوئل آیا تو حقیقت میں وہ متبع نہیں وہ حقیقت میں تو مبتدع ہو گیا تو جاہل ہے اسی لیے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اللہ کے رسول کے حدیث کے سامنے کسی کے بعد قابل قبول نہیں اور یہ کئی بار یہ ذکر دروس میں ذکر کیا گیا ہے احمر کرام کے قول ہے صحاب کرام کے قول ہے جہاں اللہ کے رسول کے سنت ثابت ہوئی وہ انسان کو کیا کہنا ہے سمے نہ بحث نہ کرے جدال نہ کرے آج کے یہ ہوتا ہے کوئی انسان غلطی کرتا ہے جب کوئی سوچتا کہ اس کو ٹوکوں کہ بتاؤ کہ نہ بتاؤ پتا نہیں اس کا جب آ کے انسان بتا دے کدے نہیں آپ کے مذہب یہ ہے میرا مذہب یہ نہیں اسلام تو ایک ہی دین ہے اور حق تو ایک ہی ہے یا تو آپ کی بات صحیح ہے میری بات اللہ کے اگر اللہ کے رسول سے وہ فعل کئی طریقے سے ثابت ہے لیکن عموماً انسان ہمیشہ سنت کی اتباع کرے یہی بہت ہی اللہ کے رسول کے بڑا حق ہے لیکن جیسا کہ بہت سے سنا جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں حدیث کی عزت کی جائے گی حدیث کو پڑھو یاد کرو لیکن جب عمل کریں گے تو علماء کے اخبار پہ اور یہ اچھے علماء کہتے ہیں جو ہم لوگوں کو علماء کہتے ہیں تقریروں میں اس طرح چھوڑتے ہیں باتیں کہتی حدیث تو اس میں بہت سے منسوخ ہے بہت سے ضعیف ہے اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں اسی لیے ہم لوگ عمل کریں گے علماء کے اقوال پہ یہ خلط ہے یہ اس طرح کہنے والا گمراہ انسان ہو اور یہ ضلالت اور گمراہی پر ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں <تصفح> <تصفح> علیکم <العليكم> بسنتی کہ تم لوگ میرے سنت پر عمل کرو لیکن کوئی کہتا نہیں اللہ کے رسول کی سنت پتا نہیں کس طرح ہے لوگ اس میں کیا کہ تبدیلیاں کر نہیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اسی طرح سنت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے اللہ رسول کے رسول کی سنت باقی رہے گی ضروری کہ سارے لوگ حق پہ ہوں گے کچھ جماعت ضرور حق پہ ہوتی ہے اس لیے اللہ کے رسول بار بار کہتے تھے کہ لا تزال الطف من امتی کہ یعنی قیامت تک کچھ جماعت رہے گی جو اللہ کے رسول اور حق پر ثابت رہیں گے چاہے دنیا والے سب ان کی مخالفت کریں لیکن وہ سنت اور کتاب سنت کی روشنی پر عمل کریں گے تو انسان ہمیشہ جب بھی کچھ عمل کرو یہ دیکھو کہ یہ اللہ کے رسول کے پھیل ہے کہ نہیں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو کس طرح کھڑا ہونا ہے دیکھو اللہ کے کی رسول کس طرح کھڑے ہوتے تھے ہاتھ کہاں اللہ کے رسول رکھتے تھے دیکھو کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ رکوع کرتے تھے وہ بھی دیکھو کس طرح اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے وہ بھی دیکھو کس طرح اللہ کے رسول اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے حاجت استنجا کس طرح کرتے تھے یہ بھی سنت میں سب ثابت ہے تو سنت موجود ہے لیکن ہم لوگوں کو محنت کرنا چاہیے اور حق تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے ہم لوگ افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کے مسائل کسی سے بھی سے, کسی بھی سے لے لیتے ہیں کوئی دوتی تقریر واٹس ایپ یا فیس بک میں کوئی دو منٹ کی ویڈیو کو بھیج دیا انسان سن کے خوش ہوتا ہاں یہ بات صحیح نہیں دین اس طرح کھیل نہیں ہے کسان کہیں سے بھی لے دین صحیح کتاب اور سنت سے لینا چاہیے جو بھی آپ کے سامنے کوئی بات رکھتا آپ اس سے پوچھو کہ اس سے کیا دلیل ہے چاہے کتنا بڑا عالم ہو چاہے وہ امام حرم ہو چاہے کہیں کہ بھی عالم ہو آپ اس سے پوچھو کہ کیا آپ نے اور پچھلے درس میں وہ ذکر کیا گیا وہ رواج جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو مصلح شہری کے ساتھ یہ گھر داخل ہونے کے جو اجازت جو لیتے تھے حضرت ایک بار حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو موسا سے کہا کہ آپ میرے پاس آؤ حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ آئے دروازہ ایک بار کھٹکھٹائے وہ نہیں کھولے تین بار ہونے کے بعد وہ واپس چلے گئے حضرت عمر جب آئے تو دیکھا نہیں آئے تو ناراض ہوئے اور کہنے لگے ابو موسا سے رضی اللہ عنہ کیا آپ نے آپ کو میں نے کیا بتایا اور اب کیوں نہیں آئے کہنے لگے میں تو آئے تھے لیکن تین بار کھٹکھٹانے کے بعد میں واپس گئے کہ کیوں واپس گئے کہ اللہ رسول کے حدیث تو کہنے لگے کہ آپ کہاں سے یہ حدیث سنی؟ تو حضرت ابو عنہ حضرت عمر کو حضرت عمر کے پاس کچھ صحابہ کرام کو لے گئے اور ہم لوگ بھی اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی تو حضرت عمر کہنے لگے میں تو آپ پر تہمت نہیں لگاتا ہوں لیکن میں تحق کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اللہ کے رسول کے بعد طرف نسبت کرتے ہو وہ صحیح ہونا چاہیے تو اسی لیے انسان ہمیشہ دیکھے اگر کوئی بات میرے خلاف بھی ہو تو انسان لیکن اگر لیکن وہ سنت میں ثابت ہے تو انسان کو خوشی سے وہ لینا چاہیے اور استقبال اور تکبر بالکل نہیں کرنا چاہیے کان قول المؤمنین کے مومنوں کو قول یہی ہونا چاہیے اذا ادو اد اللہ جب ان کو اللہ اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے ائی حکومت بینا ہوں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کیا کہ تمہارا مذہب یہ ہے تمہارے علماء یہ کہتے ہیں تمہارے محلے والے یہ ہیں تم محافظ نہیں یہ کہتے پانا کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے میں سن لیتا ہوں میں بات کرتا ہوں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے مسلمانوں میں جو اکثر اختلاف ہے لڑائی ہے اور فتنہ اور جہالت ہے اسی کی وجہ سے کیونکہ ہم لوگ اپنے پاس ایک طاقت رکھ لی کہ ہم لوگ جب چاہیں تو حدیث کو رد کر سکتے اور اسی کی وجہ سے گمراہی ہوتی ہے یہ دو حق ہو گئے اللہ کے رسول کے دو حق ہیں بتایا گیا ایک اللہ کے رسول پر ایمان لانا چاہیے دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تاب کرنی چاہیے اللہ کے رسول کے تیسرا حق کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے اور محبت کس طرح جس طرح صحاب اکرام محبت کرتے تھے یعنی محبت اتنا زیادہ کرنی چاہیے کہ اپنی جان اپنے مال اپنے اولاد اپنے والد اپنے بیوی تمام لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب سمجھنا چاہیے یہ بات تو سارے مسلمان دعوی کرتے ہیں اکثر مسلمان سے پوچھو کہ جہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں جان دینے کے تیار ہوں لیکن یہ صرف زبانی بات ہے کیونکہ یہی انسان سے کہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم کرو یا اس طرح کرو کیا یار اگر کریں گے تو میرا گھاٹا ہوگا اور ہمیں جیسا کہ داڑھی کے مسئلہ مثال کے طور پر کوئی انسان سے قید کی داڑھی رکھ لو قطر رکھیں گے تو ارباب ناراض ہوگا تو بھائی آپ ایک سنت اس پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو آپ اللہ کے رسول کے لیے کیا جان دو گے بلکہ یہ صرف جھوٹی دعویٰ ہے نہیں کہتے ہیں سب لوگ بہت سے لوگ خاص کر وہ لوگ جو سنت کی پابندی نہیں کرتے ہیں جو صرف زبان سے کہتے رہتے ہیں اور چاہے عاشق رسول بنے چاہے کچھ بنے یہ سب غلط ہے ہم لوگ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا چاہیے عشق نہیں عشق کے لفظ غلط ہے عشق لفظ عموماً انسان اپنے بیوی سے بیوی کے لیے استعمال کرتا ہے انسان سے اگر کوئی کہ, دے کہ آپ اپنے ماں سے عشق کرتے ہو تو ناراض ہوگا کہ نہیں اپنی بہن سے عشق کر دے تو بلکہ لڑائی کرے گا تو بھائی کہیں گے نہیں نہیں آپ تو عاشق رسول ہو تو ماں کے عاشق نہیں ہو کہ نہیں یہ تو استف کے بلکہ لڑائی کے لیے تیار ہے اور یہ سوچے گا کہ آپ کتنا اس کو تہمت ہے لیکن اگر اس سے پوچھو کہ آپ نے بیسویں بی سے یا اپنے بیویوں سے عشق کرتے کہ نہیں کہتے ہاں خوشی سے بتاتا ہے کیونکہ انسان عشق عموماً شہوت کے ساتھ وہ محبت ہوتی ہے اور یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے حق میں یہ استعمال کرنا جائز نہیں اور اگر صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قرآن کو سکھاتے قرآن میں عشق کے لفظ کہیں نہیں آیا ہے اور اللہ کے رسول ساسن کبھی استعمال نہیں کیے ہیں یعنی یہ اپنے اپنے اپنے لیے نہ صحابہ کرام کبھی کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے عاشق ہیں اللہ کے کی رسول کے اس سے محبت کرتے تھے محبت اپنی جان اور مال اور ہر چیز سے زیادہ کرنا چاہیے کیا دلیل ہے قرآن میں بھی دلیل ہے سنت میں بھی اور علماء کی اتفاق ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سور توبہ میں قل انکان آبا حکم کل اللہ کے رسول آپ سے کہیے انکان آبا حکم اگر تمہارے باپ بابو يعني بابو يعني باب یعنی باپ جمع کیا گیا یعنی یہاں باپ دادا سب مستعمل یعنی و ابناؤکم یا تقش ان اور کوئی تجارت ہے جسے تم لوگ ڈرتے ہو کہ کہیں گھاٹے میں نہ چلے کم من اللہ اور رسول وہ ساکل اور تم لوگ مساکین تمہار رہائش کے جگہ تم لوگ اگر یہ چیزیں اللہ اللہ کے رسول اور جہاد سے اگر تم لوگ یعنی اس سے زیادہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اللہ کے رسول سے اور جہاد سے تو اللہ کے عذاب کے انتظار کرو تو یہ دلیل ہے کہ اگر انسان مومن بننا چاہتا ہے تو ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذنا تین ایسی چیزیں ہیں اگر کسی کے پاس ہے کسی کے اندر یہ تینوں صفت ہے وجد ایمان ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہوتا اللہ کے رسول صاحب نے تینوں میں کیا بتائی ہے اللہ رسول حب علی مما سوا کہ اس کے نزدیک اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے اور اسی طرح حبیث میں آتا ہے ایک بار اللہ کے رسول حضرت عمر کے ساتھ مدینے میں چل رہے تھے اللہ کے حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے محبوب ہو سوائے میرے نفس سے تو حضرت عمر اللہ کے رسول کہنے لگے اللہ, اس اللہ یعنی اللہ صاحب کی قسم اس ذات پہ قسم جس پر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے اللہ کہ جب ہم سے یعنی اپنے نفس سے بھی زیادہ ہم سے محبت نہ کرے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر بعد ضرور کی غلطی کے احساس ہوئے اور اپنے نفس کے حقارت ضرور دل میں آ یہ مومن کی شان ہے کہنے لگے اللہ کے رسول اب آپ میرے نفس سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں تو اللہ کے رسول نکال یا عمر کہ عمر اب ہو گئے یعنی آپ آب, اب مکمل مومن بن گئے اور یہ بخاری کی روایت ہے ابو حرا کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور انس کے بھی تقریباً اسی معنی میں کہ وہ ایمان اس کی مکمل نہیں ہے جو, جو مجھ سے اپنے اولاد اور اپنے والد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس لیے انسان اگر مومن بننا چاہتے تو اپنے اولاد سے بھی زیادہ اور اپنے والد سے بھی زیادہ اللہ سے رسول سے محبت کرو حدیث محتا حضرت انس کے کہ آدمی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگی اللہ کے رسول قیامت کب ہے اب قیامت کب ہے اللہ کے رسول خود ہی نہیں جانتے تو اللہ کے رسول نے سوال بدل دی اسے الٹا پوچھ لے کہ آپ اس کے لیے کیا تیاری کی آپ تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے اس کے مطلب ضرور آپ کچھ نہ کچھ تیاری کی کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی زیادہ عبادت تو نہیں تیاری کی یعنی کوئی نفلی روزہ کوئی نفلی نماز کوئی زیادہ نہیں ہے یعنی فرض کے علاوہ یا فرض کے بعد کچھ کم دفلی میں نے کی ہے لیکن میں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا تو آپ قیامت کے دن ان لوگ کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگ یہ کلمات سننے کے بعد اتنا خوش ہوئے کہ کبھی اس سے زیادہ ہم لوگ خوش نہیں ہوئے یہ اصحاب کرام زیادہ نہیں پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے جیسا کہ آئے گا آدابوں میں حضرت حضرت انج خود فرماتے ہیں کہ گواہ رہو میں اللہ اور ابو بکر اور حضرت میں اللہ اور اللہ کے رسول اور ابو بکر اور عمر اور عثمان ان لوگ سے محبت کرتا ہوں اور میں تمنا امید رکھتا ہوں کہ میں ان لوگ کے ساتھ رہوں گا یہ اصحاب کے امید ہے تو ہم لوگ کیا کہیں گے تو اس لیے اللہ کے رسول سے محبت کرنا ضروری ہے اپنے جان اور اپنے مال سے بھی یہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے بلکہ عملی ثبوت کرنا چاہیے اگر آپ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو آپ عمل صالح کرو آپ اللہ کے رسول علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کرو آئیے دیکھتے کس طرح یہ محبتیں ظاہر ہوں گی علما کہتے محبت کے کچھ نشانات ہیں اگر یہ نشانات آپ کے اندر ہیں تو آپ جان لو کہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو عاشق رسول نے کہیں گے کہ محب رسول آپ اللہ کے رسول کے محبوب سمجھتے ہو ایک یہ ہے علماء کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اللہ رسول کے رسول کی سنت کی تباہ کرے آپ یہ دیکھ لو اپنے بارے میں کہ میں جو بھی کرتا ہوں نیکیا کرتا ہوں کیا یہ اللہ کی رسول کے رسول کی طرح ہے کہ صرف مذہب کی طرح ہے یا صرف علماء کے نقل میں یا باپ دادے کے نقل میں میں کر رہا ہوں اکثر لوگ کے اگر دیکھا جائے تو یہی بات ہے کہ سنت کے مطابق نہیں نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی عبادت جو بچپن میں سیکھ کے آیا وہ موت تک وہی غلطی کرتا رہتا ہے اور جب کوئی بیچ میں سکھا دیتا کہ یار یہی میں سیکھا ہوں کیا میرا باپ دادا غلط کر رہے تھے کہیں گے نہیں آپ پرانے لوگوں کو مت دیکھو آپ اصلاح کی کوشش کریے حدیث میں ثابت ہوا تو آپ سر و پہ کہو تو یہ محبت کی نشانی ہے. ورنہ اگر انسان اگر آپ کے نزدیک کوئی اور محبوب ہے دنیا میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کے محبوب آج کل کون ہے ایک ہیرو ہوتا ہے کوئی کھلاڑی ہوتا ہے اگر انسان کو پتا چل جائے کہ وہ چیز پسند کرتا ہے وہ اسٹائل اس کو پسند ہے تو سب اس کے نقل میں رہتے ہیں تو اللہ کے رسول ہم لوگ کے نزدیک سب سے محبوب ہے تو وہ چیز کرو جو اللہ کے رسول کو پسند ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان اگر دیکھو کہ اللہ کے رسول کے سنت سیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے پریشان ہے تو سمجھو محبت کرتا ہے لیکن اگر اس کو کہ دو کہ یہ سنت ہے اللہ کے رسول یہ پسند کرتے تھے یہ نہیں کرتے تھے یار تم لوگ مذہب بھی ہے حدیث تو صحیح ہوگا لیکن ہم لوگ کی یہ بات کافی ہے تو یہ محبت نہیں کرنے والا شخص اسی لیے انسان اگر دیکھو گے اس کے لیے پیاسا ہوتا ہے جب کہیں مجلس ہوتا ہے جہاں اللہ کے رسول کی سنت بتائی جاتی ہے حدیث پڑھے جاتا ہے وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ چلو اپنے محبوب کے بارے میں کچھ تو یہ دلیل کے انسان محبت کرتا ہے اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان سنت پر عمل کرنے والوں سے اگر محبت کرتا تو بھی سنت سمجھو سنت سے اللہ کے رسول سے محبت کرتا دیکھا جاتا کہ بہت سے لوگ دیکھیں گے داڑھی والے ماشاء اللہ جو اچھلی بات سنت کی طرح ہوتے ہیں نیک صالح ہوتے ہیں ان سے زیادہ بہت سے لوگ محبت نہیں کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی ان لوگ کو دیکھیں گے تو ترس کی نگاہ سے دیکھیں گے یا حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے یہ جب دیکھو تم مذمت کرتے رہتے تو یہ دلیل ہے کہ انسان کیوں ان لوگ سے مذمت کر رہا ہے خاندانی وجہ نہیں اس میں یہ وجہ کیوں کہ سنت کے متبع ہے اسی لیے انسان اگر محبت بلکہ انسان جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ ایسے لوگوں سے بھی محبت کرے گا جو اللہ کے رسول کے سنت کی پابندی کرتے ہیں تو یہ بھی نشانی ہے اللہ سلحان ہوتا اسی طرح علما کہتے ہیں کہ انسان آج کل انسان تمنا ہمیشہ کرے کاش اللہ کے رسول موجود ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے شوق رکھنا چاہیے یہ بھی محبت کی نشانی ہے صرف نعرہ لگانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہر جھنڈے لگانا یا ٹوپی ہر پہننا یا پگڑی لگانا یہ تھوڑی عاشق رسول بن جاتا ہے یا جو نعتوں میں صرف عشق نکالتے ہیں لیکن جو سنت اور عمل میں بالکل صفر ہوتے ہیں تو یہ محبت نہیں ہے اللہ کے رسول صلاحسل یہ فرماتے ہیں ان من اشد ان اشد کہ کچھ لوگ اس طرح جو مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے کچھ افراد آنے والے ہیں ابھی موجود نہیں ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جو تمنا کرتے کہ کاش ہمیں دیکھ لیتے اور اس کے بدلے میں اپنے جان اور اپنے آہل و عیال و مال بھی فدا کر لیتے لیکن مجھ سے ملتے اور دیکھ لیتے علماء کہتے کہ آج کل بھی موجود ہیں لوگ اور اکثر مسلمان تو تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں لیکن یہ اتنا محبت کافی نہیں ہے بلکہ آپ اسی کے مطابق عمل کرو ہر مسلمان تو یہی تمنا کرتا کہ کاش اللہ کے رسول آ جائے لیکن یہ تمنا سے پہلے یہ سوچ لو کہ اگر اللہ کے رسول تمہارے سامنے آ جائے تو کیا آپ کی شکل آپ کی عبادت آپ کی تہذیب ادے کر اللہ کے رسول خوش رہیں گے جو بنا داڑھی کا ہوتا ہے اس کے لباس ہمیشہ کافروں کی طرح ہوتا ہے نماز میں تاخیر کرتا رہتا ہے گالیاں بکتا رہتا ہے کہ یہ جو شخص یہ تو بھی تمنا کرتا کہ اللہ کے رسول اگر ہوتے تو اچھا ہوتا لیکن کیا اللہ کے کی رسول تمہاری شکل اور تمہارے اخلاق دے کر پسند کریں گے اسی لیے آپ ہمیشہ تمنا کرتے ہو تو ہمیشہ تیار رہو کہ اگر اللہ کے رسول آ تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے نہ دیکھ کر اللہ کے رسول افسوس کرے اللہ کے رسول برائی کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول کے چہرہ بدل جاتا تھا حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غلط کام دیکھتے تھے برائے دیکھتے تھے تو اللہ کے رسول شرما جاتے تھے ان کا چہرہ رخ چہرہ بدل جاتا تھا تو آپ کی شکل دیکھ کر اللہ کے رسول کیا مسکرائیں گے اگر آپ سنت کی مخارف ہو نہیں آپ جس طرح تمنا کرتے ہو کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لے آپ بھی اللہ کے رسول کو دیکھو آپ اسی کے لیے آپ بھی تیار رہو اور ہمیشہ سنت کے پابند بنو یہ نمبر تین ہوا نمبر چار جو اللہ کے رسول کے حقوق میں صحیح نمبر چار یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تہذیب اور توقیر کرنا چاہیے ادب کرنا چاہیے یہ محبت سے الگ ہے محبت دلی معاملہ دل کے اندر جو ہوتے اس کیفیت اور احساس اور تمنا اور جو محبت اور اس کے جو آسار ہوتے اس کو محبت کہیں گے لیکن توقیر اور تعظیم کرنا بھی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ, اللہ کے رسول جب زندہ تھے موجود تھے تو کچھ آداب تھے صحابہ کرام پر صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غلطی نہیں کی لیکن انسانی فطرتی اور انسان تھے کبھی کبھی ہو جاتی تھی اسی لیے اللہ سبحانہ ال تعالیٰ ان لوگ کو بھی نصیحت کی کہ اے صحاب کرام اے موملو تم لوگ ہمیشہ اللہ کے رسول کی عزت دو اور اللہ کے رسول کی توقیر اور احکام اور ادب صرف اللہ کے رسول کے زندگی میں نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے بعد ہونا چاہیے بھی اللہ فرماتیہ ائلیہ ائنبی اے نبی انّا اساہد مبشرہ پھر آگے اللہ فرمات لط امین و بلّہ رسول تاکہ تم لوگ اللہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ و تو تعزیر کرو تاجیر ہے اس کے تعظیم کرو اور اس کے احترام کرو اور دوسرے آج میں جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے ان کے ادب کریں گے ان کے ساتھ ہوں گے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہی کامیاب ہوں گے تو اللہ کے رسول کی ت... اللہ کے رسول کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے احترام کے ساتھ لیکن دیکھیے آج کل بہت سے لوگ الگ الگ ادب کے الگ الگ مفہوم رکھے اگر بہت سے لوگ اتنا غلو کرتے کہ اگر آپ کہتے کہ اللہ کے رسول کی موت ہوئی وفات ہوئی تو کر تو بے ہے کہیں گے نہیں جو الفاظ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے استعمال کیا اپنے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں چاہے لوگ اس کو بے کہیں تو وہ بے نہیں اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی ہے یا اخلاقا وہ پسند نہیں تو اس سے بچنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں خاص کر اس میں آدام یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جب بھی بات کریں صاحب اکرام جب بھی بات کرتے تھے تو لوگ کو حکم دیا کہ ادب سے بات کریں آواز اپنی اونچی نہیں کرنا چاہیے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلانا چاہیے منع ہے کیا دلیل ہے قرآن کیا کی رسولو تم اللہ اللہ کے سامنے اللہ کے رسول کی بات یعنی سامنے اپنے بات کو آگے نہ رکھے اور دوسرے آپ اللہ طرفی اپنے آواز کو اللہ کے رسول کے آواز سے کے اوپر نہ رکھیے یعنی اس کے, آواز پر, کے بات پر آپ لوگ بات مت کیا کرو اللہ کے رسول جب بات کرتے تھے تو سارے صحابے خاموش اور یہ عرب مسعود, مسعود الثقفی جب ان کو قریش والے نے بھیجا کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ جا. اللہ کے رسول خدیبیا میں جا رہے تھے نہیں ہاں خدیبی میں جا رہے تھے تو وہ نقل یہ کہ اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے صحابہ کرام اس طرح کہ اللہ کا رسول جب بات کرتے تھے تو سارے لوگ خاموش ہیں اس طرح خاموش گویا کہ کسی کے سر پہ چڑیا ہے آپ اگر اپنے سر پہ چڑیا رکھ لو اور اگر حرکت کرو گے یا بات کرو گے تو چڑیا ایک ہی سیکنڈ میں اڑ جائیں گے تو اسی لیے وہ انسان ہے کہ اگر بچانا چاہتا ہے تو آواز بھی سانس بھی لینا چاہتا ہے تو ہلکی سے لیتا تو صحاب کرام کی ہی کیفیت ہے اللہ کے رسول کے سامنے بات نہیں کرتے تھے بلکہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت ثابت قیس یہ انصاری تھے یہ مشہور تھے خطیب تھے ان کی آواز بہت ہی بھاری تھی اس کے لقب تک خطیبار ان انصار میں اکثر یہی دیا کرتے تھے تو یہ اللہ کے رسول کے نزدیک بہت ہی محبوب تھے اگرچہ بد یعنی اس کی بد صورت تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے ان کے دل میں خوف آیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے رسول کے با... اللہ کے رسول کے سامنے آواز او... یعنی اونچی مت کرو اللہ کے رسول کے بات پر اپنے باتیں تم نہ ٹکراؤ یعنی نہ تم بھی بات کیا کرو تو اس لیے وہ کے اپنے گھر میں رہنے لگے حضرت انس فرماتے کہ اللہ کے رسول ایک بار کہنے لگے ثابت کہاں چلے گئے وہ تو کئی دل سے غائب ہے تو کسی نے کہا اللہ کے رسول اس کے بارے میں اس کی خبر میل آتا ہوں تو وہ شخص وہ گئے اور ان کے گھر جانے کے بعد دیکھا کہ حضرت ثابت اپنے گھر میں سر نیچے رکھ کے بہت ہی افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے پریشان تھے تو اس نے پوچھا کیا بات ہوئی اللہ کے رسول عام کے بارے پوچھ رہے تھے تو کہنے لگے ثابت تو ہلاک ہو گئے اللہ سبحان تعالیٰ یہاں روک رہے ہیں اسی لیے میں اللہ کے رسول کے بعد کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پر میں بات بھی کرتا ہوں تو میں جہنم کی مستحق بن گیا ہوں اس لیے اللہ کہیں انتہائے عمل بے برباد نہ ہو جائے اور میرا عمل برباد ہو گئے تو اللہ کے رسول تک یہ خبر جا کے پہنچا دی تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں بلکہ حضرت صحابی تو نہیں ہے اس طرح آپ ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے وہ تو جنتی ہیں اور یہ بخاری کے روایت ہے تو یہ صحاب ارام کی حالت ہی کہ اللہ کے رسول کے بات کو ٹکڑا یعنی اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی تھی اس کو رد نہیں کرتے تھے بلکہ سنتے تھے غور سے اور علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول جب با حیات تھے اللہ کے رسول کے بعد کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کے حدیث پڑھی جائے تو اس میں شور شراب نہیں کرنا چاہیے ردو بدل نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں حدیث پیش کرو کہتے ہیں نہیں نہیں تمہارے حدیث پوری مت کرو ہم نہیں سنیں گے یہ غلط ہے یہ بھی آدمی ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچو کہ اگر کوئی حدیث صحیح پڑھ رہا ہے سامنے تو وہ اللہ کے رسول کی بات نقل کر رہا ہے تھوڑی اپنے بات بتا رہا ہے اس لیے انسان اللہ کے رسول کے بات کے احترام کرنا چاہیے اور آواز اپنے اللہ کے رسول کے سامنے اونچی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح اللہ کے رسول کو جب پکارنا ہے تو نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے الا کہ اگر انسان تعریف کے طور پر کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے لیکن یہ کہ جان محمد یا محمد اس طرح اللہ کے رسول کو پکارے غلط ہے اللہ سبحانہ عالم فرمات ہیں لا جانو دعاء الرسول اور رسول بے نہ کم اس کی کئی تفسیر ہے ایک تفسیر یہ کہ اللہ کے رسول کو جب پکارتے ہو تو اپنے عام لوگوں کی طرح مت بلکہ اس کے لیے الگ ہونا چاہیے اے اللہ کے رسول یا آہستہ کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ عرب لوگ آئے ظہر کے وقت اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول گھر میں تھے تو وہیں سے چلانے لگے اے اللہ کے رسول اے ہم کے لیے نکل جاؤ آ جاؤ یہ غلط ہے اسے اللہ سہت نہ روکا ہے ان الدی نہ پیچھے کمروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں یعنی یہ یعنی غلط کام ہے اسے اللہ سب کے تہذیب اور ادب سکھائی ہے اسی لیے اسی طرح اللہ کے رسول کے بارے میں جب بھی بات کرو تو پھر اللہ کے رسول کے اچھے اوصاف سے بات کرنا چاہیے لیکن وہ القاب اور اوصاف اس میں شرک اور غلو نہیں ہونا چاہیے یعنی دو تین طرح ایک کچھ لوگمیزی ہی کرتے ہیں یہ غلط ہے جیسے اللہ کے رسول کے وصف کہیں گے یہ ان پڑھ انسان یہ یتیم انسان جو تھا یہ اس طرح الفاظ نہیں کرنے چاہے اللہ کے رسول کے حق میں جیسا کہ انسان بڑھانے کے لیے اکثر سنانے کے لیے اللہ کے رسول بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ یہ ان پڑھ انسان اتنا پہنچ گئے اتنا کرنے یہ تو غلط ہے اور نہ وہ الفاظ استعمال کرنا چاہیے جس میں غلو ہے کہیں گے یہ اللہ کا روح ہے یا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہے یا کچھ اور الفاظ جیسا کہ لوگ استعمال کرتے یہ بھی غلط ہے یا جیسا کہ اور الفاظ استعمال کرتی جیسا آئے گا بلکہ اوسط استعمال کرو جو نہ اس میں غلو ہے نہ اس میں افراد ہے نہ تفریح ہے جو اللہ سخان تعالیٰ کو پسند ہے اسی لیے یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اور اللہ کے رسول کے بعد بھی جب بھی اللہ کے رسول کے نام لو تو اچھے طریقے سے لو کہو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آقا جیسا کہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جس میں غلو نہ ہو اس اور غلو کرے تو یہ جائز چیزیں جائز نہیں ہیں اسی لیے یہ, تھی, یہ چوتھا ادب ہے پانچواں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حق میں غلو نہیں کرنا چاہیے جو ابھی ذکر کیا گیا <خخخ> تو غلو نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول کے شان میں یہ بتایا گیا کہ محبت کے معنی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کرنا چاہتے کریں محبت کے نام سے آج کل یہ کیا جاتا ہے ربیو الاول میں آپ دیکھ لو نعرہ لگانے والے تو نماز روزہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے نماز چھوٹے کیا ہو جائے گھروں میں جھاکیں گے گالیاں بکیں گے مزاق کریں گے لیکن نعرہ تو اللہ کے رسول کے نام لے کر نعرہ لگائیں گے یہ تو تھوڑی محبت ہے کہیں گے نہیں محبت کے تقاضے ایک سال میں کم سے کم ہونا چاہیے کہیں گے غلط ہے آپ اللہ کے رسول سنم کو ہمیشہ یاد کرو ایک دن میں اس طرح کرنا یہ اللہ کے رسول سنم کے ساتھ وہ القاب یا وہ اوصاف یا وہ چیز ہے آپ ثابت کرو جو ثابت نہیں ہے یہ تو ہلو ہے اور غلو کے مانا کیا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ اس کو حق دینا اللہ کے رسول کے ہم لوگ کے اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولم کی جو خصوصیات ہے ہم لوگ سے تو زیادہ ہے بلکہ تمام امپیا سے افضل ہے لیکن اس کا مانا نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی اللہ کی صفات کچھ دے دیں اور آج کل جو لوگ اللہ کے رسول وسلم سا کے ساتھ جو غلو کرتے ہیں میں چند مثال دیتا ہوں ایک یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور سے پیدا ہو اور یہ غلو ہے اگر آپ کہیں تو اللہ کے رسول عام انسانوں کے, طرح ان کے پیدائش ہوئی تو کیا نقصان ہے اس کیا اس میں کوئی عیب ہے کیا انسان کے پیدائش میں اگر اس طرح انسان پیدا ہوتا تو کوئی عیب نہیں اور جیسا کہ پہلے درس میں اللہ کے رسول کے متعلق تقریباً تین درس پہلے بتائے گئے دلیلیں بھی پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول عام لوگوں کی طرح پیدا ہوئے اگر یہ فرشتے ہوتے نور سے پیدا ہوتے تو اللہ کے رسول بایا کرتے یہ ضرور حدیث میں یہ باتیں ہوتی بہت سے لوگ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں اور دلیل قرآن میں اتنا زیادہ پیش کریں گے اور جو اصل دلیل ہے اس کو چھوڑ دیں گے قرآن میں صاف ہے کئی جگہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر علمغیب نہیں ہے پتا نہیں ہے اور پچھلے در میں بتایا کہ اللہ رسول کے ایک معاجزہ یہ ہے کہ کچھ غیب کی باتیں اللہ کے رسول کو سکھلایا گیا بتایا گیا ہے لیکن اس کا معنی نہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے ورنہ اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو علماء بہت سارے دلیلے لیتے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے اللہ کے رسول نماز پڑھائی پانچ تقریباً حبی اور پانچ جگہ میں ثابت ہے کہ اللہ کا رسول نماز میں بھولے ظہر کی نماز چار کے بجائے دو پڑھا تو اگر عالم الغیب ہوتا تو چار کبھی دو نہیں پڑھتے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ والے تشہد چھوڑ دی ایک بار اللہ کے رسول پانچ رکعت پڑھائی تو یہ اللہ کے رسول سجدے سہو کی اور بتائے بادما انما انا بشر کہ میں تم لوگ کی طرح ایک انسان ہوں انسا کما تنسا ہوں جس طرح تم لوگ بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں تو یہ عالم الغیب کی شان میں نہیں لوگ استدلال کرتے کہ اللہ کو فرماتے سوری جن میں عالم الغیب کہ اللہ عالم الغیب ہے فلاو غیبی عہد ہے کہ اللہ اپنے غیب کسی کو یعنی بتاتے نہیں, نہیں کسی کو اطلاع دیتے ہیں اللہ من من رسول سوائے ان کے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ مدنی ہے مکی ہے تو مکے کے بعد اللہ کے رسول کتنا بار پریشان ہو کہ اللہ کے رسول غزول خود میں جب صحاب کرام کو نکالے اور ستر شہید ہوئے تو کیا اللہ کے کی رسول زبر اگر آپ کہو گے عالم الغیب ہے تو کیوں اللہ کے کی رسول نے نکالا کہا جان بوجھ کے کر قتل کروانا چاہتے تھے یہ تو تہمت اگر کوئی کہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے حج کی اللہ کے رسول حج جو کی قرآن کیے اور کران کسی وقت الگ ہے تمتو الگ ہے اللہ کے رسول کران کرنے کے بعد تمن ایک کہنے لگے اگر مجھے غیب غیب کی باتیں معلوم ہوتی تو میں تمتو کرتے تو کیا اگر کہ عالم الغیب ہے تو اللہ کے رسول کیوں بات کی یا تو جھوٹ بول رہے ہیں استغفر اللہ باللہ، تو بڑی بات ہے یا تو اللہ کے رسول یعنی اس طرح بس دکھا رہے نہیں تو دلیل ہے کہ عالم الغیب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو تہمت لگائی گئی کہ اس نے غلط کام کی حضرت معطل کے ساتھ اور اللہ رسول ایک مہینہ تک پریشان تھے نہیں جانتے کہ صحیح کہ غلط ہے کرام سے مشورہ کرتے کرتے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے لیکن کوئی نتیجہ تک نہیں پہنچے پھر اللہ کی وہ آیت نازل ہوئی پھر الحضرت عاشق برات ثابت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک باروں کو جیسا کہ کسی نے جو سور نصام میں کسی نے کسی کے گھر سے چوری کی پھر کسی نے کسی کو تہمت لگائے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکرآ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ چور کون ہے اور اللہ کے رسول بیچارے وہ آدمی کو یعنی جو جس کو دھوکہ دیا گیا جس کو جس پر الزام لگا گئے اللہ کے رسول علیہ وسلم ان سے پوچھ تاچھ کرنے لگے تو اس طرح بہت سے واقعات ہیں اگر ہم لوگ کہیں گے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے تو یہ باتیں کیا ہیں تو اس لیے عالم الغیب نہیں ہیں تو کوئی کہے گا کہ اللہ کے رسول کچھ خبر بتائیں غیب کی باتیں تو کہا گیا جو اللہ کے رسول کو بتایا گیا وہ اتنی اور جو باقی اللہ کے رسول نہیں جانتے ہیں یہ اللہ کے خصوصیت ہے اسی طرح بہت سے لوگ گلوک کی طرح کہتے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں کبھی اللہ کے رسول کی موت نہیں ہوئی تو یہ مدینے میں کس کا قبر ہے اگر حاضر نازر موت نہیں ہوئی تو یہ قبر کس کے ہے عقل کی بات کم سے کم انسان کو اگر جب بات, بات کرو انسانوں سے تو عقل کی والی باتیں بات کرو صاحب کرام اللہ کے رسول کو دفن کر کے نکلے اور حضرت فاطمہ ان لوگ کا ہاتھ دیکھ کر کہنے لگے کیا تم لوگ کی خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول کو دفن کر کے تم لوگ واپس آگے گئے یہ نہیں خوشی ہوئی لیکن یہ سنت ہے کرنا پڑے گا ہر نبی کے ساتھ تو یہ موت حق ہے اور حدیثوں میں بہت سے دلیلے ہیں اور میں بھی اللہ پرماتے ان کے اللہ کے رسول آپ تم میت ہونے والے ہو اور ہم لوگ عرض کرتے ہیں اگر کوئی کہے جائے اللہ کے رسول کے وفات ہو گئی موت ہو گئی کہ رسول کہیں گے کیا اللہ تو گستاخ رسول استف اللہ اگر آپ ایسے لوگوں کو کہو گے تو اللہ کے بارے میں کیا کہو گے اللہ سہاں خود استعمال کی اللہ کس رسول خود ہی استعمال کیا اپنے لیے تو اس لیے انسان کبھی نہ کہیں یہ جو اپنے مرضی سے محبت یہ نہ کہ محبت کے تقاضا اور خلاف جو ثابت ہے وہ کہو اور جو ثابت نہیں ہے وہ آپ سوچ لو کہ ہاں ثابت کر سکتے کہ نہیں اور غلو کرنے سے بچنا چاہیے اسی طرح بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ کون کی ساری باتیں یا جنت کے خزانہ اور سب کچھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں یہ کہاں اور کچھ لوگ کہتے ہیں علم اللہ, علم علم علم علم اللہ, حلم محفوظ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے توصل کرو تو دعا پہنچ جاتی تو آپ آپ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول کے حق میں کہاں گئے تو پھر اللہ کے لیے کیا باقی نہیں اللہ کے جو خصوصیات ہے ساری آپ اللہ کے رسول کو دے دی تو اللہ کے لیے کچھ نہیں بچا تو اس طرح آپ ایک ترمت دیکھو یہ دیکھو کہ اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ کے رسول خود ہی بشر ہے آنَ مثلکم قرآن کی آئے ہے میں تم لوگ کے جیسے ایک انسان اور بشر ہوں نہیں کہا کہ میں الگ انسان ہوں ورنہ اگر الگ انسان ہوتے تو مکہ والے اعتراض کرتے کہ آپ الگ انسان ہو آپ تو ایمان لاتے ہیں ہم لوگ تو نہیں لا پائیں گے ابھی اگر کوئی انسان لنگڑ اگر جو ہوتے ہیں اگر کسی صحیح سلامت والے کے پاس آ کے بیٹھے اور صحیح سلامت والے کہ چلو دوڑنے میں چلو ہم لوگ ریسنگ کرتے ہیں کون جیتا ہے تو سب لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کے دونوں پاؤں ماشاءاللہ صحیح ہے ہم لوگ کے پاؤں ٹوٹا ہوا ہے تو کیسے کرو گے تو اعتراض کریں گے تو یہ بھی اللہ کے رسول کے حق میں کیوں کافر لوگ نہیں کی کہ آپ الگ انسان ہو نہیں وہ جانتے تھے کہ انسان ہے بلکہ کہتے تھے کہ تو انسان ہے ہم لوگ کس طرح کھاتا پیتا ہے تو اللہ کے رسول کو حکم دی کہ, کہ یہ کہ تم لوگوں کی طرح انسان ہو لیکن فرق کیا ہے یوں ہا کہ مجھ وحی نازل ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کے حق میں غلو کرنا یہ کفر اور شرک کے دروازہ اس سے کھل جاتا ہے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول فرماتے اللہ تو تر کہ تم لوگ میرے اطلاع نہ کرو حد سے زیادہ تعریف مت کرو جس طرح عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کی بلکہ یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول اور بندہ ہوں تو اللہ کے کی رسول کیوں کا عیسائی لوگ بھی الحضرت عیسیٰ کے بارے میں جب کہنے لگے کہ اللہ کے بیٹا ہے یس سک اللہ کچھ کہنے لگے اللہ خود ہی حضرت عیسیٰ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ یہ طالف صلاحیٰ کیوں کہ محبت میں تھوڑی دشمنی میں محبت میں کہنے لگے اور آج کل مسلمان بھی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ کے نور سے پیدا ہوئے بلکہ اللہ سے جا کے ملے اور ایک دونوں ایک دونوں میں فرق نہیں ہوا کچھ لوگ کہنے والے ہیں اس لیے انسان غلو نہ کرے جو اللہ کے رسول کے لیے ثابت لئے ثابت کرو اور جو چیز اللہ کے رسول اپنے لیے انکار کر دی اس کو انکار کرو نہ کہ دشمنی میں یا خوشی میں یہ کہو گے کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے لیے مناسب تھا اللہ سہادوں کو دی ہے لیکن محبت کے نام سے یہ کریں غلط ہے اور اللہ کے رسول فرمت عیا کمل غلو یعنی تم لوگ غلو سے بچا کرو تم لوگ سے پہلے جو اقوام تھے ان لوگ کے ہلاکت حلاق کے سبب کیا تھا غلو ہی تھا اس لیے حدیث حضرت احمد کی روایت ہے اور حدیث صحیح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے بتا دی کہ گلو نہ کرو اور آج کل ہی دیکھا جاتا ہے عمل میں تو سب زیرو ہے کوئی بھی عمل سنت کے کوئی پابندی نہیں کرتے ہیں اور حراموں کے طرف دوڑتے ہیں لیکن جب محمد کے نام آتے ہیں محبت تو لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہ ہی لوگ ہیں غلط ہے محبت کے کچھ نشانات ہیں اور کچھ نہیں رکھنا چاہیے گلو کرنا کم زیادہ کرنا یہ غلط ہے نہ تفرات نہ تفرید کرنا چاہیے یہ نمبر پانچ نمبر چھ اللہ کے رسول کے چھٹا حق کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا ہمیشہ بھیجنا چاہیے یہ بڑا حق ہے بہت سے لوگ عوام لوگ تو ان لوگ تو کہتے کہ ہوا لوگ تو کبھی درود سلام نہیں بھیجتے نہیں جام سمجھتے ہیں بلکہ ان لوگ سے زیادہ انشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں ان لوگ سے زیادہ ہم لوگ سنت کے قریب کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے سنت کی پابندی کرنے سے انسان ہمیشہ یقین پر رہتا ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے سنت کے اہمیت ہم لوگ حمد دیتے ہیں تو اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنا ضروری ہے بلکہ یہ مسلمان پر کبھی کبھی کچھ حالات میں واجب ہوتے ہیں ابھی ذکر کریں گے درود و سلام کے معنی کیا ہے انشاءاللہ درود و سلام کے متعلق خاص درس ہوگا شروع سے مسائل ہیں کب کرنا چاہیے کب واجب ہے کب مصنون ہے اور اس کے کی فضائل کیا ہے کیا الفاظ ہیں یہ ان خاص درس ہوگا لیکن یہاں مختصر انداز سے میں ذکر کرتا ہوں سلاد کے معنی کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر رحمت نازل کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھائے مسلمانوں کے دل میں اور سلام یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر سلامتی ناصل کرے تو یہ دعا اللہ کے رسول کے حق میں اور اللہ کے رسول اللہ پرمات قرآن میں حکم دیے ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی بے شک اللہ, اللہ, اللہ اور اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں پھر اللہ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنو ایمان والوں صلوا علیہ اللہ کے رسول پر صلاۃ بھیجو و سلم تسلیما اور اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں مسائل کی روایت حضرت انس کے من ذکر من ذکرت عنده فلیصلی علی کہ جس کے نزدیک میرے نام لیا جاتا تو وہ مجھ پر صلوات اور درود بھیجے۔ اور کچھ روایات میں آتا کہ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو میرا نام اس کے سامنے لیا جاتا ہے لیکن درود سلام نہیں بھیجتا اس لیے بھیجنا چاہیے اور اللہ کے رسول وسلم فرماتے کہ ایک بار اگر کوئی مجھ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے مسلم کے رواج تو انسان جتنا کر سکتا کرے لیکن اس میں کچھ قواعد ہے جہاں ثابت ہوا وہاں کرنا چاہیے اور یا تو واجب ہے تو سنت موقع اور جہاں ثابتے کہ نہیں کرتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے یہی بات اصل ہے ہم لوگ کیا دیکھو گے ازان سے پہلے کریں گے شہری کو جگانے کے لیے کریں گے ہر بات پہ درود اسلام بھیجیں گے کہیں گے اس میں کیوں کہا کہ کی کرو حدیث میں آتا کہ ازان اس طرح کہ اسلام اذان کے بعد ہے کہ اس سے پہلے تو آپ لوگ جو پہلے کرتے تو بتا دے کر دیکھو اللہ کے رسول کی گستاخی ہے ہم سلام بھیج رہے کچھ اور تھوڑی کر رہے ہیں کہیں گے نہیں عبادت کرنے کے بھی ایک طریقہ کیفیت ہے حدیث اس روایت میں آتا ابن عمر کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو وہ حمد کے ساتھ اللہ کے رسول پر سلام اور درود یا سلام بھیجے تو اس نے کہا کہ تمہارا عمل اچھا ہے لیکن اس طرح ہم لوگ کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ چھینک میں بھی اللہ ہر کام میں سلاط وسلام نہیں بلکہ جہاں ثابت ہے وہیں کرو اور کچھ حالات میں واجب جیسا کہ نماز میں نماز میں تشہد اخیر میں یہ رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور کچھ حالات میں واجب اور کچھ حالات میں مسنون ہیں اور کچھ اوقات میں زیادہ موقع ہے جمعے کے دن اذان کے بعد تشہد مسجد میں داخل ہونے کے وقت نکلنے کے وقت اور کچھ حالات میں ثابت ہے جو ان اللہ اس درس میں ذکر کریں گے لیکن جہاں ثابت نہیں ہوا انسان عادت بنا لے یہ سنت کے خلاف ہے تو اللہ کے رسول کے ایک بڑا حق ہے کہ ہمیشہ درود و سلام بھیجنا چاہیے آپ کے پاس موقع میں آپ کو موقع ملا تو کوئی بھی الفاظ استعمال کرو سب سے بہتر الفاظ جو تشاہد میں ہم لوگ کرتے اللہ وسلّہ محمد اگر آپ وقت زیادہ نہیں تو اللہ مسلم علام محمد کافی ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم کافی تو ساتھ جو بھی لفظ لیکن درود سلام خوب بھیجنا چاہیے لیکن طریقہ اللہ کے رسول کی طرح آج کل ہم لوگ کے جمع ہوتے ہیں جمعے کے رات میں دس لوگ جمع کریں گے ایک پڑھے گا سب چل یہ تو طریقہ غلط ہے پڑھو تو تنہائی میں جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے یہ نمبر چھے. نمبر ساتھ جو اللہ کے رسول کے نمبر ساتھ یہ ہے جو حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہونا چاہیے آج کل افسوس کی بات اکثر مسلمان اللہ کے رسول کی سیرت سے واقف نہیں آپ پوچھو اکثر مسلمان سے اللہ کے رسول کے والد کے نام کیا ہے والدہ کے نام کیا ہے دادا کے نام کیا ہے خاندان کے نام کیا ہے جو پہلے درس خاص اللہ کے رسول کے رسیت کے متعلق رکھا گئے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اور یہی مسلمان لوگ سے اگر پوچھو کہ اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے اگر پوچھو فلاں کھلاڑی کے عمر کتنا ہے کہاں رہنے والا ہے اس کا نام کیا ہے یا اس کی بیوی کون ہے یا فلاں ہیرو شادی شدہ کی نہیں تو شوق سے بتائیں گے پوری کہانی اور اگر اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھو تو انسان یہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں بہت عوام سے پوچھو اللہ کے رسول کے نام کیا ہے تو محمد کہیں گے احمد ہو سکتا کہیں گے اور اس کے زیادہ نہیں بتا سکتے ہیں اللہ کے رسول کو کیا پسند تھی کھانے میں بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے اللہ کے رسول کے شکل کس طرح تھے اللہ کے رسول کے کی لباس کیا تھا بہت سے لوگ نہیں جانتے بلکہ الٹی چیزیں ہر بنی بتاتے ہیں یہ دلیل ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ سیرت سے واقف نہیں لیں اس کے شوق ہے کیونکہ انسان جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو ضرور اس کی سیرت ضرور پڑھے گا اور سیرت پڑھنا ضروری ہے خود پڑھے بچوں کو بھی پڑھا بچوں کو بھئی آپ بہت, بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی بچے کو کسی مولانا کسی حافظ کو بلا لیتے پچاس گرام میں سو گرام میں میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ کافی نہیں قرآن اس کو کہہ دے پڑھاؤ تاقیدے کے اہم مسائل اس کو سکھاؤ اللہ کے رسول کی سیرت بھی پڑھاؤ کیا حرج ہے دے ٹائم نہیں ہے کہ ٹائم کیا ہے کس چیز میں ہے دے دنیا میں ٹائم لگتا ہے یہ قیامت کے دن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو اللہ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے ریزلٹ کتنا تھا نمبر کتنا تھا لیکن اللہ پوچھیں گے کہ یہ اللہ کے رسول اور یہ اللہ اللہ اور قرآن کے بارے میں اللہ ضرور پوچھیں گے تو اس لیے انسان اور جب انسان سیرت پڑھے گا تو محبت اس کو بڑھے گی لیکن جب انسان کوئی چیز سے نواقف رہتا ہے تو اس محبت بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے اللہ کے رسول کی سیرت خود پڑھو بچوں کو بھی پڑھاؤ اللہ کے کی رسول کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے کب تھے یہ سب کچھ سکھانا چاہیے اور اللہ کے رسول کے ایک بڑا حق ہے کیونکہ سیرت سیکھنے سے انسان اللہ کے رسول سے قریب ہوگا اور سیرت میں ساری باتیں آئیں گے سیرت صرف نہیں کہ کیا جہاد کیے کیا لڑائی کی سیرت میں آپ پڑھو کہ اللہ کے کی رسول کیا پسند کرتے تھے اللہ کے رسول کے کی عمل کیا تھا دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ اللہ کے رسول کے کی اخلاق کیا تھے اللہ کے رسول وسلم کیا پڑھتے تھے کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے گھر میں کس طرح تھے بیویوں کے ساتھ کس طرح تھے یہ بھی سیرت میں پڑھو اور یہ بھی دوسروں کو بھی سکھاؤ اس طرح اگر ہم پڑھائیں گے سکھائیں گے تو بچے کے دل میں یہ باتیں اگر اچھی لگ جائے لگ جائے گی تو ہمیشہ اللہ کے رسول کے نام جب بھی خطبے میں سنے گا یا کسی درس میں تو خود بخود آ کے بیٹھ جائے گا اور سوچ سوچ سوچے گا کہ چلو ہم بھی سن لیں کیونکہ اللہ کے کی رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن اکثر بچے واقف نہیں ہوتے ہیں جانتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور یہ افسوس کی بات ہے یہ ساتواں حق ہے آٹھواں حق آخر دو حق باقی ہے آٹھوہ حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل البیت سے محبت کرنا چاہیے اور آل البید سے محبت کرنا مسلمانوں پر واجب ہے یہاں کس سے محبت کرنا ہے صرف مومنوں سے یعنی ایمان والے اللہ کے رسول کے جو آل البیت جو کافر تھے ان سے محبت نہیں کرنا ان سے نفرت کرنا ہے نہ کہ اللہ کے رسول کے خاندان کی وجہ سے خاندانی رشتے داری کی وجہ سے اس لیے نفرت کرنا ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے دشمن تھے جیسا کہ ابو الحب اللہ کے رسول کے کیا تھے سچے تھے تو اس لیے ہم بھی اس سے نفرت کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول کے دشمن تھے تو اسی لیے یہاں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے عال سے محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو مومن متقی تھے اور جو مومن متقی نہیں ہیں فحاش ہیں یا غلط لوگ ہیں یا عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہے تو ان سے نفرت کرنا جائز ہے لیکن ان لوگ سے جو مومن ہیں ان لوگ کے الگ محبت دینا ہے اس کا معنی کیا ہے اس سے محبت کرنے کے معنی کہ ان, ان, ان, ان, ان, ان, ان, ان کے لیے دل میں جگہ ہونا چاہیے جب بھی ملے تو ان کی عزت سے ان سے بات کرے لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ اس سے اس کے ساتھ میں غلو کروں کوئی آ گئے یہ آل البید آج کل آل البید تو سب بنتے ہیں ہم لوگ انڈیا میں پتا نہیں کتنا آل البید ہے اور پتا نہیں انڈیا میں کیسے پہنچ گئے یہ تو توجوب کی بات ہے سب آل البید کوئی اپنا سید کہتا کوئی اپنے پتا نہیں کہتا کہ یہ سب انڈیا میں بے تو اگر میں کسان کہتا نہ یقین سے میں قریب کہتا کہ وہاں بہت ہی چند لوگ ہیں ہوں گے لیکن ہر ایک کہتا میں آل بیت میں سے اور پر دادا ساتواں دادا آٹھواں دادا دیکھو تو ہندو تھے کہاں تھے تھوڑی آل البید کبھی ہندو ہوئے تو اس لیے انسان آل بیت کی دعوی کوئی ثبوت ہونا چاہیے کیونکہ آل البید ایسے نہیں کہ کوئی اپنے لقب دے دیا صدیقی قریشی پتہ نے سید یا کچھ اور دے دیا تو کہتے میں آل آلبید سے نہیں آل البیت کے لیے ایک نصب ہونا چاہیے ایک ثبوت ہونا چاہیے اس لیے سنی بات نہیں لینا چاہیے ایک شاہ میرے پاس آئے گجرات کے رہنے والے یار میرے اوپر زکات حرام ہے کیونکہ میں سید ہوں اور اس کی شکل بالکل کبھی نہیں لگتا کہ بھی ہے تو اس لیے انسان اس طرح اندازے سے اپنے اوپر حرام حلال نہ کرے بغیر دلیل کے تو آل البیت پر صدقہ اور زکات حرام ہے اسی لیے آل البیت کون ہے آل البیت سے مناد یہاں وہ جو مومن ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری ہے آل البیت میں ان کے کئی قسم ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل البید ہے لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلو نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ کوئی ابھی آل البیعت مل جائے تو اس کا پاؤں ہم چومیں یا اس کے لیے میں جھکوں نہیں اس کی عزت اپنی جگہ پہ لیکن اس کے معنی نہیں کہ اس کے سامنے میں زلیل بنوں اگر کوئی آل البید ثابت ہوا تو اس کی ہم عزت دیں گے آم لوگوں سے اس سے زیادہ محبت کریں گے کیونکہ اللہ کا نسل اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے اور آل البید میں کون لوگ شامل ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلے آل بیت کے متعلق اللہ کے رسول نے حکم دی کیونکہ عزت دینا چاہیے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کلام سے کہا کہ رکما فی اہلی بیتی کہ میں تم لوگوں کو اللہ کو یاد دلاتا ہوں یعنی میرے گھر والوں کے ساتھ یعنی احسان کرو تین بار اللہ کے رسول نے کہا اور مسلم کرواج ہے یعنی تم لوگ کو میرے عن البید کے متعلق میں تم لوگ کو اللہ کو یاد کراتا ہوں یعنی اچھے برتاؤ سلوک کرو اور اللہ حضرت ابو بکر کہتے تھے صحاب کرام سے محمد آل صلی اللہ علیہ وسلم اور قبو یعنی اللہ کے رسول کے آل بیت کہ ان کی احترام اور عزت دو یہ بخاری کی رواج ہے تو اس لیے انسان عال البیت کے احترام کرنا چاہیے ہم لوگ پر فارض فرض ہے شیلو کہتے ہیں کہ ہم لوگ عال البید کو البید کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں یا ان کو نہیں مانتے نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں ان لوگ سے زیادہ ہم لوگ مانتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول کا حکم ہے اسی طرح ہم لوگ کو کرنا ہے لیکن آل البیت سے مراد کون ہے علماء میں بڑا اختلاف ہوا اس میں چار اقوال ہے میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ ہو سکتا وسلم کے مباحث میں ذکر کروں گا آل البیت صحیح ہے کہ اس میں دو اس میں اللہ کے رسول کی بیویاں شامل ہیں اور ضروری ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویا کیوں شامل ہے اور آن کی آیت سے دلیل ہے اللہ اللہ کے رسول کی سے مخاطب کہ کی اگر کرو گے تو دبل ملے گا اور نیکی کرو گے تو اسی میں بھی تم لوگ کے لیے خیر ہے اور بہت سی بات باتیں بتائی ہے پھر آگے اللہ فرماتے اللہ سمہت البید کے ساتھ اللہ کیا چاہتے ہیں تم لوگ تم لوگ کے تاہر اللہ تو اللہ تم لوگی ہٹانا چاہتے ہیں اور تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آل بیت یہاں قرآن میں اللہ کے رسول کی بیویوں کے استعمال کی اور حدیثوں میں کئی ایک دلیل ہیں اس اسی لیے مختلف منگا ذکر کرتے تو اللہ کے رسول آل البید اللہ کے رسول کی بیویاں آتی ہیں اللہ کے رسول کی کتنا بیویاں تھی گیارہ بارہ گیارہ بتا گیا پچھلے درس میں دو تین درس پہلے اللہ کے رسول کے بیویاں کے نام ذکر کیا گیا حضرت خدیجہ حضرت سعودا بنت جمعہ حفصہ بنت عمر حضرت عائشہ بن ابی بکر ام سلما ام حبیبہ زینبد حزیمہ زینب تر حارت زینب, زینب خزیمہ اور زینب بنت جحش میمونا بنت الحارث اور جوری بنت الحارث اور صفیہ بنت فیب بن اختب یہ گیارہ بیویا اللہ کے رسول صلم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آل البیت میں آتے ہیں اور نمبر دو کون آتا ہے اللہ کے رسول کے اولاد اللہ کے رسول کی جو اولاد تھے اور اللہ کے رسول کے جو نواسے تھے یہ بھی ہیں حضرت فاطمہ حضرت زینب حضرت وقع حضرت ام کلثوم یہ اللہ کے رسول کی چار بیٹیاں کتنے لڑکے تھے تین اولاد تھے حضرت کون سب سے بڑے کون تھے قاسم پھر عبداللہ پھر ابراہیم یہ اللہ کے رسول کے آلودیت میں آتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے رسول کے بیٹیوں کی بھی لڑکے بھی خوش علماء ذکر کرتے ہیں اسی طرح بنو حاشم اختلاف ہو لیکن میں مختصر اور راجی ذکر کرتے بنو ہاشم بھی آل البیت میں آتے ہیں یعنی حاشم کے اولاد حاشم کون ہے ہاشم کے اگر نصر دیکھا جائے عبد المناف مشہور تھے مکے میں مکے میں عبد المناف کے پاس چار اولاد تھے ایک حاشم تھے ایک المطلب اور ایک عبد الشمس اور ایک چوتھا نوفل عبد الشمس ابن امیہ جو بنے اور ہاشم سے ہاشم کے دو اولاد تھے ایک عبد المطلب تھے اور ایک اسد جو حضرت فاطمہ کی حضرت فاطمہ کی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی تو فاطمہ بن اسد کے یعنی اسد کی بیٹی تھی یہ ہاشم کے دو اولاد تھے المطلب کے پاس اولاد تھے عبد الشمس لیکن صحیح یہ ہے کہ ہاشم کے اولاد یہی آل البید ہیں اور یہاں سے صرف مومن لوگ اور مسلمان لوگ کو منے اس میں تقریباً چار گھر ہیں ایک حمزہ حمزہ تو حمزہ رضی اللہ اللہ کے رسول کے جو چچے تھے عبد المطلب کے تقریباً دس اولاد تھے گیارہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا اور کتنا پانچ چھ لڑکیاں تھیں اس میں اولاد میں عبد المطلب کے اولاد عبد المطلب ہی سمجھو الد کاشم کے دو لڑکے تھے کیونکہ ایک اثر تھے ان کے اولاد نہیں تھے صرف لڑکیاں تھیں اور عبدالمطلب کے اولاد تھے عبدالمطلب کے جو اولاد تھے یہ تقریبا گیارہ تھے اس میں سے صرف دو مسلمان ہوئے کون تھے العباس تو عباس اور ان کے اولاد تقریباً آٹھ اولاد یا دس اولاد تھے یہ سارے آل البید میں آتے عبداللہ من عباس عبید اللہ من عباس اور ان کے سارے اولاد آل البید میں آتے ہیں اور یہ دوسرے جو حمزہ حمزہ رضی اللہ اور مسلمان ہوئے لیکن ان کے کوئی لڑکا نہیں تھا لڑکی تھی کیونکہ وہ جوانی میں انتقال بہت کم عمر میں انتقال اور ہو, شہید ہوئے تو کہ بیٹی تھی بیٹا نہیں تھا تو اسلم کی نسل ہی ختم اسی طرح ابو طالب ابو طالب تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن ابو طالب کے چار اولاد تھے تین مسلمان ہوئے ایک کافر طالب تو بڑے تھے وہ تو مسلمان نہیں تین مسلمان ہوئے عقیل عقیل جعفر اور علی تو عقیل اور جعفر اور علی اوروں کے اولاد ہی آل بیت میں آتے ہیں اور مسلمان جو ہوئے یہ ابو احب بھی چچے تھے لیکن ابو الحب خود کافر تھے تو اسی لیے ابو احب کے اولاد دو مسلمان ہوئے یہ دونوں آل البید میں آتے ہیں اسی طرح حارث اللہ کے رسول کے چچے ہیں عبد المطلب کے بیٹے ہیں خود مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کے اولاد سارے مسلمان ہوئے اکثر تو جو مسلمان ہوئے یہ آل بیت میں آتے ہیں گویا کہ عبد الم آل میں تین لوگ آتے ہیں یہ یاد کر لو ایک اللہ کے رسول ساسن کی بیویاں اور نمبر دو اللہ کے رسول کے اولاد نمبر تین اللہ کے بنو آشم کے اولاد جو بھی آئے مسلمان ہوئے یہ آل البید میں وہ دو داخل ہوتے ہیں اسے لوگوں کے احترام اور عنایت کرنے چاہیے نمبر آخری حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے وسلم کے کرام سے محبت کرنا چاہیے یہ بہت ہی بڑا حق ہے اور اگر انسان یہ حق نہیں سمجھتا ہے تو سمجھو گمراہ انسان کیونکہ یہ باتیں جو ابھی ہم درس ہے یا کوئی بھی بات ہے کہاں سے نقل ہوا کون نقل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی کوئی کتاب لکھی تھی اللہ کے رسول کی باتیں حدیثیں اللہ کے رسول کی زندگی میں کسی نے نہیں لکھی ہے سوائے اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عانس کو صرف لکھنے کی اجازت دی اور صحیح پر صادقہ لکھے تھے اور حضرت جابر حج کے حدیثیں لکھے تھے اور کوئی نہیں لکھا تھا اس کے بعد صحابہ کرام روایت کی ایک دوسرے کی اس طرح سناتے گئے پھر یہ کتابیں جمع ہوئی تو یہ اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت اور عقیدہ اور سب کچھ قرآن کے ذریعے سے منقول ہوا اور صحابہ کرام اور قرآن بھی قرآن کو کون نہ کون نقل کیا ہے کرام نے نقل کی اگر مان ل کرام نہیں تھے اللہ کے رسول کے بعد نہ کوئی صحابہ زندہ رہے نہ کوئی کوئی یعنی کوئی آدمی زندہ رہے کوئی مسلمان تو نہ قرآن ہم لوگ تک پہنچتا نہ حدیث پہنچتی تو اسی لیے صحاب کرام سے محبت کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ان لوگ سے محبت کرنا چاہیے حدیثوں سے بھی اجماعب علما کے ہے اور عقلن بھی عقل کی بات بھی ہے آپ اللہ کے رسول سلم کے بارے میں کہتے کہ اللہ کے رسول ہر برائی سے بچتے تھے کبھی چیز سے اللہ کے رسول دور رہتے تھے تو اللہ کے کی رسول کس طرح صحاب کرام کو اپنے دوست کیوں بنائے تو یہ اگر یہ لوگ تھے سے تیوں کو کیوں نہ ہٹائے بلکہ اللہ کے رسول آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے ساتھ تھے اور اللہ کے رسول کی تعریف کی ہے حدیثوں میں اس میں بہت سارے حدیثیں ہیں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو اس کے ساتھ ہے اللہ نے تعریف کی اور اس کے ساتھ کون ہے کرام قرآن میں بھی سورے حشر میں بھی ہے سورے توبہ میں بھی ہے اور قرآن میں کئی جگہ ہے تو اگر کوئی انسان کو گالی دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے اور انسان شیعوں کو خوش کرنے کے لیے نا فتویٰ نکالے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ یہ صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے تو کچھ لوگ کہتے کافر نہیں ہے بلکہ جو سارے صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے ہاں اگر کوئی انسان کسی صحابی میں شک کرتا تو الگ بات لیکن مکمل صحابہ کرام کو گالی دینا اور ان کو کافر کہنا خائن کہنا یا اور بری الفاظ سے ان کو القاب دینا یہ کفر کی بات ہے اور اللہ معاف کبھی نہیں کریں گے حدیثوں بھی اللہ کے رسول علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ سب اصحبی کہ جو اللہ میرے صحابہ کرام کو گالی دیتا تو اللہ کی لعنت ہے اس پر اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے اس پر اس لئے انسان صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی اختلافات ہوئے جو باتیں ہوئی انسان دخل نہ دے یہ جانے کہ صحابہ کرام سب عدول تھے سب نیک سالے تھے امانتدار تھے کبھی وہ جھوٹے نہیں تھے ہاں کچھ غلطیاں آپس میں ہو چکی ہو گئی وہ انسان تھے لیکن اس کا معنی نہیں کہ ہم اس کو گالی دیں لانت کریں کسی صحابی کی خاطر کو گالی دیں یہ کسی کا حق نہیں ہے بلکہ ہمیشہ مومن شان یہ ہے کہ ہمیشہ صاحب کرام پر یعنی ہمیشہ صحاب کرام کے لیے دعا کرتا ہے اور جب ان کا نام آتا تو رضی اللہ عنہ کہنے اللہ ان لوگ پر راضی رہے اور انسان ہمیشہ یہ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ حشر کرے صحابے کرام ایک طبقہ کی نہیں تھے الگ الگ تھے سب کا الگ الگ حق ہوتا ہے اور یہ صحاب کرام کے الگ انشاءاللہ خاص درس ہوگا کہ صحاب کرام کون ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہے کون افضل ہے اور کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون افضل تھے اور کچھ صحاب کرام کے متعلق کچھ باتیں لوگ جو بناتے ہیں کس طرح اس کو رد کرے یہ شاء اللہ وہ خاص درس ہوگا یہ جو ذکر کیا گیا یہ آٹھ نو حقوق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہے میں یاد دلانے کے لیے میں آخری میں ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے حق کیا ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعت کرنا مکمل نہ کہ جو پسند لے لے اور جو پسند نہیں ہے کہنے نہیں میرا مذہب کے خلاف نہیں مکمل ایک سے سے لوگ کہتے ہیں نمبر تین کہ اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ کرنا چاہیے اپنے نفس سے اپنے بیوی اپنے اولاد ہر چیز سے زیادہ کرنا چاہیے اللہ کے رسول کی سنت سے بھی نمبر چار کہ اللہ کے رسول کی عزت ادب اور توقیر تعزیر توقیر کرنا چاہیے نمبر پانچ کہ اللہ کے رسول کی شان میں غلو کرنا غلط ہے اور نہیں کرنا چاہیے جو چیز اللہ کے کی رسول کے لیے مناسب ہے ثابت ہے ثابت کرنا ہے اور جو چیز اللہ کے رسول کے حق میں مناسب نہیں ہے یا اللہ کے رسول نے انکار کی تو اس کو ان ثابت نہیں کرنا ہے نمبر چھ اللہ کے رسول پر ہمیشہ درود السلام بھیجنا چاہیے نمبر ساتھ اللہ کے رسول کی سیرت کو ہمیشہ اللہ کے رسوئی رسول کے ساسن کی سیرت پڑھنا چاہیے اور اس پر رواقف ہونا چاہیے نمبر آٹھ اللہ کے رسول کے آل بیت سے محبت کرنا چاہیے جو مومن لوگ ہیں اور جو مومن نہیں ہے ان لوگ سے محبت کرنا نہیں ہے ابو لحاب ہے ابو طالب ہے اور اس کے علاوہ جو سے محبت تو نہیں کریں گے محبت صرف ان لوگ سے کریں گے جو مومن بنے نمبر نو صاحب کرام سے محبت کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و کی یعنی قربت ان کے محبت کے ذریعے سے ہم لوگ قربت اللہ کی اختیار کریں یہ نو حقوق ہے امید ہے کہ یہی یعنی یہی ہم حقوق ہے اس کے علاوہ اور چھوٹے اس میں آ جاتا ہے اللہ سے دعا کے اللہ سبحانہ تعلیٰ ہم لوگ کو یہ حقوق ادا کرنے کے توغیق دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ کا حشر کرے اور اللہ کے رسول کے سنت کے پابند بنائے اللہ کے رسول کے سنت ہی پہ ہم لوگ کو زندہ رکھے اور سنت کے حالت پہ ہم لوگ کے موت دے صلی اللہ علیہ محمد تو اللہ وسلم اجمعین